اوزب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقََََََََََ فطنا سلیمانہ على القینہ اعلیٰ قرسی جسدن اناب قال رب غفرلی لي و حبلی ملک اللہ لا احدم امبادی ان کا انتل و اصخر لَهُ لری تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ ان حیث و اصاب و وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ بننا الْأَصْفَادِ هَذَا و آخری ن مقرنی نفل اسفاد او أمسك بغير حساب و ان ن لہو آئندہ نا مآب مقصد سورہ سعد کا العبتلا علل مستفین برگزیدہ لوگوں پر برگزیدہ مخلوق پر اللہ نے اپنی طرف سے آزمائشیں بھیجی ہیں انہیں آزمایا ہے جب یہ برگزیدہ لوگ اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا نہ سکے تو اس سے ان کی محتاجی یہ ظاہر ہوتی ہے تو جب خود محتاج ہوں تو وہ اوروں کی کیا حاجت روائی کریں گے اور اوروں کی کیا حاجات پوری کر سکیں گے کہ قرآن مجید مسئ توحید یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ کبھی اس انداز سے کہ یہ برگزیدہ مخلوق کہ انہوں نے حاجتوں میں اللہ کو پکارا ہے تو کبھی ان پر امتحانات اور تکالیف کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان پر تکالیف آئی ہیں اور ان پر مشکلات آئی ہیں تو قرآن مجید ان کی آجزی یہ تر ایک مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے صورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول یہ سولہ آیات جس میں مقاصد اربعہ سے اعراض کرنے والوں کو زواجر دیے گئے دوسرا باب یہ آیت نمبر سترہ سے آیت ستر تک جس میں برگزیدہ مخلوق پر پیغمبروں پر مختلف ابتلاعات کا اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان آزمائشوں میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی ہے تین پیغمبروں کے تفصیلن اور چھ پیغمبروں کے اجمالن واقعات ذکر کیے گئے ہیں یہ پہلا پیغمبر داود علیہ السلام ان پر آزمائش کا ذکر کیا گیا تو اب دوسرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پہلے واقعے کا ایک حصہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی مال و دولت بادشاہت دی تھی دنیا کے ساتھ بظاہر جو محبت ہے وہ بھی ان کی اللہ کی رضا کے لیے تھا جہاد کے گھوڑوں کے ساتھ محبت وہ بھی اپنی رب کی یاد کے لیے تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے ساتھ محبت یہ ان کی کوئی خواہش یا کوئی نفسانی خواہشات نہیں تھیں بلکہ یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ تھا یہ اب یہاں سے اس واقعے میں ان پر آزمائش کا بیان یہ کیا گیا ہے و لقد فتنہ سلیمانہ والقئی نہلا کرسی یہی جسدن سم اناپ <عَنَاب> اور تحقیق ہم نے یہ آزمایا تھا اور ہم نے امتحان میں ڈالا تھا سلیمانہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا تھا سلیمان کو والقئی نہ اعلی کرسی یہی جسدن اور ہم نے ڈالا تھا آلہ کرسی یہی ان کی کرسی پر جسدن ایک بدن جسدن ایک دھڑ یعنی جس میں کوئی روح نہ ہو بلکہ صرف ایک لوتھڑا ہو جس میں کوئی حرکت نہ ہو کوئی جان نہ ہو ثم اناب اور پھر انہوں نے رجوع کی رجوع کیا اللہ کی طرف یہاں پر مفسرین نے یہ ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں یہ پہلے ان واقعات پر مفسرین کے جو ریمارکس ہیں اور مفسرین نے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد جو ان پر کمنٹس دیے ہیں تو پہلے یہ ان کمنٹس کو اور ان تبصروں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان میں سے بعض واقعات بطور نقل کفر کفر نہ باشد حالانکہ یہ تمام کفری یا باتیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ کشاف میں زمخشری نے ان میں سے بعض واقعات کو ذکر کیا ہے تو انہوں نے بعد میں لکھا ہے ہادام اباتیل یہود یہود کے ان باطل قصوں کا حصہ ہیں یہ ان کی وہ باطل باتیں ہیں جو انہوں نے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کی ہیں یہود حضرت سلیمان کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے اسی لیے یہ انہیں بدنام کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے واقعات گھڑے ہیں بعض نمونے ہم نے سورہ بقرہ ایک سو دو کے تحت وہ بھی ہم نے ذکر کیے تھے وہاں پہ اعتراضات میں ہم نے ایک اعتراض یہ ذکر کیا تھا کہ تم حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہو حالانکہ وہ تو ساحر تھے اور وہاں پہ ہم نے ابن جریر سے اور ابن کثیر سے ہم نے اس کا وہ پسمنظر ذکر کیا تھا کہ شیطان نے کیسے حضرت سلیمان کو بدنام کیا تھا تو زمخشری کشاف میں لکھتے ہیں یہاں پر من اباتی یہ یہود کے ان باطل قصوں کا حصہ ہیں یہی بات مدارک نے بھی کی ہے کہ اما مایوروا من حدیث الخاتم یہاں پر جو سلیمانی انگوٹی کی بات اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ شیطان اور شیطان کا جو قصہ ہے وہ عبادت اور حضرت بیت سلیمان حضرت سلیمان کے گھر میں جو بت پرستی یہ جو قصہ نقل ہے پمن اباتیل یہود یہود کے ان باطل قصوں میں سے ہے یہ ان کی ان منگڑت باتوں میں سے ہے بحر محیط میں ابو حیان اندلوسی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفسرین نے جو اقوال ذکر کیے ہیں یجب و برا ات المبیا پیغمبروں کی پیغمبروں کا دامن پیغمبروں کی ذات یہ ان جیسے جھوٹے جھوٹے واقعات سے بری ہے پاک ہے وہی یمن مالا یخل و ان جیسے واقعات کا نقل کرنا بھی روا نہیں ہے وہی من اوزا الدی وس زنا یہ یہود کے ان منگڑت قصوں میں سے اور زندیقوں کے زندیقوں کی وہ منگلت کہانیاں ہیں روح المانی امام سید محمود آلوسی وہ کہتے ہیں لان وسلم ہتاحا تفسیر کبیر میں امام راضی ان کے بھی یہی تبصرہ ہے ان پر یہاں پر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں تو کسی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی ایک بیوی تھی نام جرادہ تھا اور جرادہ کے لیے انہوں نے ایک بت تراشا اور وہ حضرت سلیمان کے گھر میں اس بت کی عبادت کرتی تھی ایک جھوٹا قصہ وہ نقل کیا ہے اور حضرت سلیمان نے یہ جو تمام چیزیں مسخر کی تھیں تو ان کے پاس یہ انگشتری تھی ان کے پاس ایک انگوٹی تھی اور وہ انگوٹی شیطان نے ان سے چپا لی اور پھر انہوں نے اس کی شکل اختیار کر لی وہ آتے ان کے تخت پر بیٹھتے اور حضرت سلیمان وہ اپنی بادشاہی سے محروم ہو گئے اور پھر وہ انگوٹی اس نے سمندر میں پھینک دی شیطان نے ابلیس نے اور پھر ایک مچھلی نے نگل لی اور پھر حضرت سلیمان گلیوں میں بازاروں میں یوں ہی پھرتے تھے اور پھر ایک دن انہوں نے وہ مچھلی لی اور مچھلی کا جب پیٹ چیرا تو اس سے وہ انگوٹی وہ نکل آئی اور پھر انہوں نے وہ انگوٹی پہن لی تو دوبارہ انہیں وہ اختیار ملا یہ تمام واقعات یہ صرف ان واقعات کا ایک معمولی سا حصہ ہیں ورنہ یہاں پہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں مفسرین نے تو یاد رکھے ان کا نقل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور بندہ کہ انہیں بیان کرتے ہوئے بھی زبان وہ لڑکڑ جو درست بات ہے وہ صحیح بخاری میں وہ روایت وہ آتی ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ایک دن یہ کہا کہ اگرچہ بعض مفسرین نے اس واقعے کے شروع میں ایک بات لکھی ہے یہ حدیث میں میں نے نہیں دیکھی اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کسی قوم کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنے درباریوں کو جہاد کی ترغیب دی لیکن انہوں نے گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تو آپ اس پر ناراض ہوئے یہ جو واقعہ بعض مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے تو یہ حدیث میں نہیں ہے پھر آگے یہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں تو آگے یہ بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب یہاں سے یہ حدیث کا حصہ ہے انہوں نے قسم کھائی کہ میں آج رات سے میں آج رات سے یہ اپنی سب بیویوں سے میں مقاربت کروں گا ازدواجی تعلق قائم کروں گا تاکہ اللہ تعالی مجھے سب سے لڑکے اور نرینا اولاد مجھے عطا کرے اور پھر میں اور میری اولاد یہ جہاد کریں اور وہ اللہ کی راہ میں لڑیں یہی وجہ ہے کہ بخاری نے باپ باندھا ہے باب من طلب الولد جہاد کہ جو کوئی اولاد کی خواہش کرے جہاد کے لیے امام بخاری نے اس روایت پر باب بھی یہ باندھا ہے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اور میرے لڑکے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے صاحب نے تو محدسین کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں فرشتے نے یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انشاءاللہ اللہ کہیں لیکن چونکہ اپنے وزیروں پر اور اپنے تابے داروں پر ان کی وہ ناراضگی اتنی تھی کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اسی ناراضگی میں حالانکہ فرشتے نے انہیں یاد بھی دلایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انشاءاللہ اللہ وہ نہیں کہہ سکے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے اسی دن سے حدیث میں پھر ان کی ازواج کی جو تعداد ہے تو وہ ساٹھ ہے بعض میں ستر ہے بعض میں نوے ہے بعض میں سو ہے محدثین نے ان کے درمیان بھی تطبیق کی ہے کہ اصل میں جو آزاد عورتیں تھیں تو وہ ساٹ تھی اسی طرح ساتھ میں جو لونڈیاں تھیں وہ ملا دی جائیں تو وہ اس کے ساتھ تعداد پر نوے بنتی ہے اسی طرح بعض کو بیماری تھی یعنی حیض تھا تو یہ پاک صاف اور حائضہ ملا کر یہ کل سو بنتی ہیں ایک تدویق بھی کی ہے لیکن کثرت ازواج تھی مقصد یہ ہے تو آپ نے اسی دن سے جب سب ازواج سے اس دواجی تعلق قائم کیا لیکن کسی بیوی کے ہاں ان کے حمل وہ نہیں ٹہرا صرف ایک امید سے ہوئی لیکن اس کے ہاں بھی مردہ بچہ وہ پیدا ہوا اور یہاں پہ جو آیات میں والق نہ آلہ کرسی یہ جسدن یہاں پہ اس سے مراد وہی مردہ بچہ ہے دائی نے حضرت سلیمان پر اس کے پیش کیا اور ان کی جولی میں اسے ڈالا تو تب جا کر آپ کو یہ تمبی ہوئی کہ میں نے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا تھا اور انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور پھر انہوں نے کہ اپنی اسی کوتاہی پر اللہ کی مغفرت وہ طلب کی ہے حالانکہ انشاءاللہ کہنا یہ مستحب ہے ایک مستحب عمل ہے لیکن پیغمبروں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو انہوں نے پھر اللہ سے بخشش طلب کی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر کہ جو میرے لیے معجزہ ہو اور میرے بعد وہ کسی کے لیے روا اور جائز نہ ہو گزشتہ واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ محبت ان واقعات میں اصل میں یہ ہے گھوڑوں کے ساتھ محبت وہ بھی رضائے الہی کے لیے تھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تھی یہاں پر بیویوں کے ساتھ یہ جو ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے تو اس میں بھی ان کے نزدیک اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد کرنے کے لیے یہ تھا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں بھی اگر وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا ان کی مطلوب ہوتی ہے تو یہاں پہ حضرت سلیمان پر اس امتحان کا یہ تذکرہ ہے ولقد فتن نہ اور تحقیق ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو ولقی نہ اعلیٰ یہی اور ہم نے ڈالا تھا اعلیٰ کرسی یہی ان کی کرسی پر یا ان کی جھولی میں کرسی کو بھی کرسی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں انسان سمٹ کر بیٹھتا ہے اور جولی اس میں بھی ایک چیز وہ سمٹ آتی ہے والقئی نہ اعلیٰ کرسی یہی اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر تفسیر کبیر میں امام راضی نے دیگر اقوال بھی اس واقعے کے علاوہ وہ ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین جنہوں نے ان تمام واقعات پر رد کیا ہے تو انہوں نے اسی واقعے کو آیت کی تفسیر بنایا ہے والقین اعلی کرسی یہ ہی اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی پر جسدن ایک بے جان جسم ثم اناب اور پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف قالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے اے میرے رب اغفر لی بخش دے مجھے کہ میں انشاءاللہ اللہ وہ نہ کہہ سکا وہلی ملک لائیم بغیل آہدن اور بخش دے مجھے ملکن ایک ایسی حکومت لا بغیل عہدن ممبا دی کہ جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے بھی میرے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ لکونا ظالک مرج ذلو تاکہ یہ ان کے لیے معجزہ ہو اور یہ ان کے لیے بطور معجزہ کے ہو وہلی ملک الم بغیل احدین کہ میرے لیے ایسی بادشاہی ہو لائم بغیل احدم بعدی کہ وہ مناسب نہ ہو کسی کے لیے بھی میرے بعد اور یہ صرف میرا معجزہ ہو یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کر رہے تھے یہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے صبح کی نماز ابو داود کی روایت میں یہ آتا ہے نئی بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شیطان وہ رات کو میری عبادت میں وہ خلل وہ پیدا کر رہا تھا و ان اللہ ام کننی ہو اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے جب زور سے میں نے پکڑا اور میں نے اس کے منہ کو میں نے دبایا فلقد ہممم تو ان ارب اللہ جم سوار مسجد اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں ایک ستون کے ساتھ باندھتا ہوں یہاں تک کہ تم صبح اسے دیکھ لوگے گے لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی رب بغ فرلی وہ ہبلی ملک اہدمی تو اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی اور یہ دعا کی تھی اللہ سے وہب لی اور بخش دے مجھے ملکن ایسی بادشاہی ایسی حکومت لا لأحد من بعدی یہ جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے بھی میرے بعد ان کا انت الوہاب بے شک تو الوہاب بخشنے والا ہے اور سوال حضرت سلیمان نے کیا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش انہوں نے طلب کی ہے باوجود اس کے کہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر استغفار طلب کرتے ہیں لرفع الدرجات درجات اپنے درجات کی بلندی کے لیے جیسے اللہ کے رسول روزانہ وہ استغفار پڑھتے تھے فسخر نا لہو کیا سوال کیا آپ نے حدیث مرفو سے کیا مراد ہے حدیث مرفو سے مراد یہ ہے یہ چار اصطلاحات ہیں کہ ایک ہے حدیث قدسی ایک ہے حدیث مرفو اور ایک ہے حدیث موقوف اور ایک ہے حدیث مقتوع مقتوع آخر میں عین قطع سے ہے حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول وہ یہ اللہ سے کوئی بات وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور مانا تو لفظ کے تابع ہے عدیث قدسی میں معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کو اس کی وہی کی جاتی ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ پیغمبر کے ہوتے ہیں پیغمبر کہتا ہے قال اللہ تعالی یقول اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں جیسے مثلاً سورہ فاتحہ کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قاللہ قال تعالی اللہ فرماتے ہیں قسم تو صلاح بہنی و نصفین کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو یہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کیا ہے تو یہ حدیث قد ہے یعنی وہ حدیث کہ جو قدوس کی جانب منصوب ہے اللہ رب العزت کی جانب ہاں الفاظ کا جامع پیغمبر پہناتے ہیں لیکن معنی یہ وہی کی گئی ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی جانب حدیث مرفو وہ ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کی طرف کسی قول کی نسبت کسی فیل کی نسبت وہ کی گئی ہو یہ حدیث مرفو ہے مرفو یعنی وہ جسے رفع کیا گیا ہو جسے اٹھایا گیا ہو لفظی معنی لیکن مراد اس کا بالکل ہاں مرفو مراد اس سے ہر وہ قول اور فعل کہ جو اللہ کے پیغمبر کی جانب منصوب ہو یہ حدیث مرفو کہلاتا ہے پھر حدیث مرفو قولی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی قول ہو جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں خیرمن من تعلم القرآن و علما یہ مرفو قولی ہے اور مرفوع فیلی کہ جس میں کوئی صحابی وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ نماز میں جب عزف تحسلاد جب وہ نماز شروع کرتے تو کب برا اللہ اکبر کہتے و رف آئی اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اب اس میں صحابی اللہ کے پیغمبر کا فعل ذکر کر رہا ہے پیغمبر کی طرف ایک فیل کی نسبت کر رہا ہے تو یہ حدیث مرفو ہے موقوف وہ ہے کہ جس میں کسی قول اور فیل کی نسبت صحابی کی جانب کی جائے اور حدیث مقتوع وہ ہے کہ صحابہ سے نیچے تابعین تبا تابعین ان کی جانب کوئی قول اور فیل جو ہے وہ منسوب کیا جائے تو یہ حدیث قدسی مرفو موقوف اور مقتوع ہے اور پھر آگے دیگر بہت ساری قسمیں اور اقسام مختلف اعتبارات سے ہم ذکر کرتے ہیں مثلا ہم تک روایات کیسے پہنچی ہیں کتنی سندوں سے کتنے راویوں سے تو اس کی ہم دو قسمیں کرتے ہیں متواتر خبر واحد متواتر پھر اس میں بہت سارے راوی ہوتے ہیں خبر واحد وہ ہے کہ جو خبر متواتر نہ ہو پھر اس میں خبرے مشہور خبر عزیز خبرے غریب پھر آگے ہر ایک کی اپنی الگ الگ تعریف ہے حدیث کو جب ہم صحت اور ضعف کے حوالے سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ صحیح لذاتی ہی صحیح لگئی ہی حسن لذاتی ہی حسن لغری ہی عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اس کی الگ تقسیم ہے محکم ہے مختلف الحدیث ہے اسی طرح راجح مرجوح ہے ناسخ منسوخ ہے اور اسی طرح متوقف ہے کہ جس میں توقف کیا جائے جب ہم حدیث کو اس میں سندن کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کی پر الگ سے تقسیم ہے بعض سند میں انقطاع کی وجہ سے معلق معذل مرسل منقطع یہ ہے اور بعض راویوں میں عیب کی وجہ سے اس میں شاز ہے منکر ہے معلل ہے اور دیگر بہت ساری اقسام ہیں ایک مستقل علم ہے تو حدیث مرفو وہ کہ جو اللہ کے پیغمبر پر ان کی جانب قول اور فعل ان کی طرف منسوب کیا جائے اصول حدیث پر میرے مستقل لیکچرز ہیں میں نیٹ پہ موجود بھی ہیں کوئی اگر وہاں سے انہیں پڑھنا چاہتا ہی ایک مستقل فن ہے اس میں دو کتابیں کہ اگرچہ وہ کتابیں مکمل طور پہ ان کے لیکچرز وہ ریکارڈ نہیں ہوئے لیکن دو کتابیں ہیں ایک ہے تیثیر و مصطلح الحدیث اس میں بھی تقریباً کوئی دس بارہ لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہیں اور دوسری ایک اور کتاب ہے اس فن میں مقدمہ ابن الصلاح تو اس کے بھی تقریباً بیس بائیس لیکچرز وہ میرے موجود ہیں قال رب اغفر لی و لی ملک احدین تو انہوں نے کہا اے میرے رب اغفر فرلی بخش دے مجھے حبلی ملکن اور بخش دے مجھے ایسی بات شاہی لائم بغی کہ جو مناسب نہ ہو لاہدین کسی کے لیے بھی ممبا میرے بات ان نکانت الحاب بے شک تو انتخاص تو الحاب بخشنے والا ہے فصحر نا لہر ریحا حضرت سلیمان نے دعا کی اور اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابے کیا جنات کو شیاتین کو ان کے تابے کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی فسح خر نہ ریحا تو ہم نے تابع کیا ان کے لیے اور ریحا ہوا کو تجری بے ہی کہ وہ چلتی تھی ان کے حکم سے رخا ان نرم نرم چلتی تھی اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر اکاسی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا تیز دراصل نے بہت سارے جوابات دیے ہیں ایک جواب یہ دیا ہے کہ بعض اوقات حضرت سلیمان جب کسی جگہ جلدی پہنچنا چاہتے تو جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اسے یہ اپنی مطلوبہ رفتار کے ذریعے اسے چلاتا ہے بعض اوقات تیز اور بعض اوقات کم سپیٹ کے ساتھ تو جہاں پہ جلدی پہنچنا چاہتے تو آصفات تیز ہوتی اور جہاں پہ تھوڑی معمولی رفتار کے ساتھ تو پھر رخا ان ہوتی نرم ہوتی یعنی ضرورت کے مطابق اسی طرح باس کہتے ہیں کہ جاتے وقت یعنی کسی جگہ اگر وہ جاتے رخا ان تو ہوا نرم ہوتی لیکن جب واپسی میں اپنے وطن اور اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو وہ تیز ہوتی کیونکہ عام طور پر مسافر کی عادت جب وہ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو پھر وہ جلدی پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے تجری بے امر ہی رخا ان کہ وہ چلتی تھی ان کے حکم سے رخا ان نرم و اصاب جہاں کہیں پہ وہ ارادہ کرتے اصاب و ارادہ جہاں کہیں پہ وہ چاہتے تھے جہاں کہیں پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے تو یہ ہوا ان کے حکم سے وہ چلتی تھی وہ شیاتی اسی سخرنا کے تحت یہ بھی ارریح پر عاطف ہے یعنی فسخر نہ لہو اور ہم نے تابع کیا تھا ان کے لیے الشیاطین شیطانوں کو کل بننا او وغاس ہر عمارت بنانے والا یعنی ہر معمار ان میں سے یعنی پھر شیاتین میں جو معمار ہوتے تھے تو جو ہر معمار تھا تو وہ بھی ان کے تابے تھا وہ غواس اور وہ غوطہ لگانے والے معمار اور عمارت بنانے والے یہ ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے اس طرح سورہ سبا میں ہم نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا ادرت سلیمان نے ان سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی ہے اور غوطہ خوروں سے سمندر میں سے موتی نکلواتے اور دیگر بعض جنات آخری مقرنی نے فل اسفاد اور دوسرے شیاتین تھے مقرنی جکڑے ہوئے فل اسفاد بیڑیوں میں زنجیروں میں فلسفات یعنی جو جنات سرکشی کرتے تو حضرت سلیمان انہیں پابندے سلاسل کرتے انہیں باندھ دیتے اور وہ ان کے تابے تھے ہادا اقوا اور کہا ہم نے حضرت سلیمان سے ہادا اقوا یہ ہماری بخشش ہے فمن او امسک بغیر حساب بس آپ احسان کریں یہ او امسک یا روک رکھیں بغیر حساب بغیر حساب کے اس جملے کے تین مطلب ہیں اور تینوں درست ہیں حاض عطاؤنا پہلا مطلب یہ بغیر حساب اسی عطاؤنا سے متعلق ہے مانا یہ ہا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے بغیر حساب اس عطاؤنا کے ساتھ لگا لیں یہ ہماری بخشش ہے بغیر حساب بغیر حساب کے فمن تو آپ احسان کریں او امسک یا روک رکھیں یعنی ہم نے آپ کو بے حساب دیا ہے ہمارا آپ کو یہ دیا جانا ہمارا آپ کو یہ سب کچھ دینا یہ بغیر حساب کے یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں بلکہ ہر چیز ہم نے آپ کو فراوانی کے ساتھ دیا ہے تو آپ اگر کسی پر احسان کرتے ہیں دیں یا کسی سے کوئی چیز روکیں تو روک رکھیں آپ کی مرضی ہے ایک مانا یہ یا دوسرا معنی ہا کا اونا یہ ہماری بخشش ہے فمنن تو آپ احسان کریں یعنی جس کو دینا چاہیں دے او ام یا روک رکھیں جسے نہ دینا چاہیں نہ دیں بغیر حساب یعنی آپ پر کوئی حساب نہیں ہے بروز قیامت یعنی آپ پر اس کے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا آپ سے کوئی پوچھ گچھ اس کے حوالے سے نہیں کی جائے گی کہ فلاں کو کیوں دیا اور فلاں کو کیوں نہ دیا بغیر حساب اس پر آپ کے ساتھ کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا بغیر حساب کے یا تیسرا مانا یہ آگے جو شیاتی ان سے متعلق ہے ہا وا یہ شیاتی کو کہ آپ کے تابہ کرنا آتاؤنا یہ ہماری بخشش ہے کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بطور معجزہ دیا ہے اور ہم نے آپ کے یہ تابے کیا ہے فم تو آپ احسان کریں یعنی ان میں سے جس کو آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کر دیں اس طرح کہا گیا وہ مقرنین مقررین فی السفات جن کو آپ آزاد کرنا چاہیں احسان کریں آپ کی مرضی ہے او ام یا روک رکھیں یا جن کو آپ قید کے اندر باندھے رکھیں بغیر حساب بغیر حساب کے یعنی اس میں آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہوں کے پاس جب ان کی نیت وہ بری نہ ہو تو وہ مملکت کا نظام چلانے کے لیے ان کے پاس یہ اختیارات یہ ہوتے ہیں بعض اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد میں بھی آتا ہے وہاں پہ بھی ذرا سورہ محمد کی ابتدائی آیات ذرا دیکھ لیں بارہ نمبر چبیس وہاں پہ اللہ کے رسول کے متعلق بھی سورت نمبر سینتالیس سورہ محمد فدا لقی تو آیت نمبر چار فعدا لقی تو ملدین کفرو فدور بر جب تمہارا سامنے ہو کافروں سے فدور بر تو مارو ان کی گردنوں پر مارنا حت اذا تم یہاں تک کہ جب تم جہاد میں ان کا خون بہا لو فشد الوثاق تو پھر مضبوطی سے انہیں باندھو یعنی جب وہ قید میں پکڑ کر وہ لائے جائیں فعما من نمبا دو تو احسان کرنا ہے باد اس کے بعد یعنی بغیر فدیے کے اور بغیر تاوان کے چھوڑنا ہے وہ اما فیدا ان اور یا ان سے فدیا لینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں سے کبھی تو فیدا تبادلہ کرتے تھے یعنی اگر مسلمانوں کے قیدی وہ وہاں پہ دشمن کی قید میں ہیں تو ایک فیدا ان کہ اپنے قیدی انہیں دینا اور مسلمانوں کو ان کی قید سے چھڑوانا یہ بھی فیدا ان میں ہے یا اگر مسلمان قیدی ان کی قید میں نہ گئے ہوں اور صرف دشمن کے قیدی وہ تمہارے پاس آئے ہوں تو پھر ان سے اس کے عوض میں تاوان جنگ لینا یا فدیے کے عوض انہیں چھوڑنا یہ بھی فدا ان ہے جیسے اللہ کے پیغمبر نے بدر میں بعض مشرقین سے اور بعض قیدیوں سے فدیہ لیا ہے اور جن کے پاس فدیہ لینے کے پیسے نہیں تھے تو پھر مدینہ کے بچوں کو پڑھانا یہ اللہ کے پیغمبر نے ان کا وہ فدیہ مقرر کیا تھا کہ آپ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے یہ آپ لوگوں کی یہ آزادی کا فدیہ ہوگا اور یا منن احسان کرنا کہ بغیر فدیے کو آپ چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قیدیوں کو بغیر فدیے کے چھوڑا ہے جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمامہ ابن اصال یہ ایک قبیلے کے سردار تھے صحابہ انہیں صحابہ ایک جگہ گئے تھے ایک سریے پر جہاد کے موقع پر اور راستے میں ان کو پکڑ کر لائے تھے اور پھر مسجد میں ایک ستون کے ساتھ انہیں باندھا گیا تو اللہ کے پیغمبر سے وہ یہی کہتے کہ اگر فدیہ لینا چاہتے ہیں تو فدیہ لے لیں اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں تین دن بعد اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کہا اسے کھول دو اور پھر وہ قریب ایک جگہ پر گئے وہاں پہ وہ نہائے غسل کیا اور پھر آ کر انہوں نے کلمہ پڑا اور وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے بغیر فدیے کے اسے چھوڑا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر جیسے حنین کے موقع پر یہ اللہ کے پیغمبر نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ نے انہیں سو سو اونٹ وہ دیے تھے جو معلف القلوب تھے نئے نئے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اسی طرح بہت سارے لوگوں کو قید سے بغیر فدیے کے چھڑوانا چھوڑنا انہیں اور بعض جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں سو سو اونٹ تک دینا اور بعض صحابہ کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باوجود اس کے کہ حضرت عثمان کا دامن یہ ان اعتراضات سے بری ہے لیکن حضرت عثمان کے ساتھ بغض اور صحابہ کرام کے ساتھ بغز انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ ذکر کیا ہے مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت میں صفا نمبر ایک سو چھے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کے ساتھ بنو کیونکہ حضرت عثمان اموی تھے بنو امیہ سے تھے ایسی رعایتیں کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہی اسی صفا نمبر ایک سو چھے پہ اور پھر اگلے پیج ایک سو سات پہ وہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے یہ افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس یعنی پانچ لاکھ دینار مروان کو بخش دیا کیونکہ مروان بنو میا میں سے ہیں دوسری جنگ جس میں افریقہ کا پورا علاقہ فتح ہوا پورا خمس مروان کو عطا کیا اور افریقہ کی پہلی جنگ کا خمس عبداللہ ابن ساد کو عطا کیا تھا عبداللہ ابن ساد ابن ابسرح حالانکہ یہی مودودی ابن جریر سے جگہ جگہ یہ واقعات یہ نقل کرتا ہے لیکن اب ابن جریر نے جہاں کہیں پہ عبداللہ ابن ساد ابن اب کے متعلق جو یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم نے افریقہ کو فتح کیا تاریخ تبری میں جب وہ ستائیس ہجری کے واقعات وہ نقل کرتا ہے حضرت عثمان نے عبداللہ ابن سعد ابن بسرح سے کہا تھا انہیں افریقہ پر لشکش کشی کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ان فتح اللہ عز و جل علیہ کا غدن افریقیہ فلکما افا اللہ علمسین خمس الخمس من الغنیمت نفلن کہ اگر اللہ تعالی نے تیرے ہاتھ پر افریقہ کو فتح کرا دیا تو مال غنیمت کے خمس میں سے یعنی جو پانچواں حصہ بیت المال کو آتا ہے تو اس خمس میں سے جو خمس ہے وہ تمہارا انعام ہے عبداللہ ابن ساتھ جب نے انہوں نے افریقہ فتح کیا مال غنیمت کے جو چار حصے ہیں وہ تو انہوں نے مجاہدین میں تقسیم کر دیے پانچواں حصہ جو انہوں نے بیت المال میں جمع کرانا تھا تو اس پانچویں حصے کا پانچواں خمس الخمس وہ انہوں نے خود لے لیے جس طرح حضرت عثمان نے انہیں بطور انعام کے وہ کہا تھا اور باقی چار حصے اس خمس کے انہوں نے بیت المال کی طرف بھیج دیے ایک شخص نے حضرت عثمان کے دربار میں ان کی شکایت کی کہ انہوں نے یہ خمس الخمس جو لیا ہے تو یہ کس صورت میں لیا ہے حضرت عثمان نے کہا تبری ذکر کرتے ہیں کہ انا افلت ہو یہ اس کے دینے کا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر افریقہ کو فتح کر لو تو یہ تمہارا انعام ہے اور وہ کزالی کا کان اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طرح کیا جاتا تھا تو حضرت عثمان نے پھر کہا کہ اب یہ تم لوگوں پر منحصر ہے اگر تم لوگ راضی ہوتے ہو تو یہ جو انعام میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے یہ اس کا ہوا اور اگر تم لوگ ناراض ہوتے ہو تو یہ اسے بھی بیت المال کی طرف یہ واپس کر دے گا تو انہوں نے کہا فن نہ نسخی ہم ناراض ہیں تو حضرت عثمان نے عبداللہ ابن صاحب سے کہا کہ یہ واپس کر دو اور انہوں نے بلا چو چرا کہ وہ بیت المال میں وہ جمع کرایا ہے بیت المال میں انہوں نے وہ جمع کرایا ہے جہاں تک مروان کو خمس دینے کی بات ہے تو اس پر بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اصل میں مروان نے اسی کو پیسوں کے عوض انہوں نے خریدا تھا لیکن اعتراض کرنے والے وہ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں تاریخ تبری میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کو دیتا ہوں تاریخ تبری میں اکتیس ہجری کے واقعات میں ابن جریر وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں و اما اور ارجحہ تک اپنے اہل بیت کو اور اپنے خاندان والوں کو مال دینا ہے فانی اعطيهم من مالي میں انہیں اپنے مال میں سے دیتا ہوں ولا استحل اموال المسلمین لنفسي ولا لاحد من الناس اور میں مسلمانوں کا مال یعنی بیت المال سے مال لینا یہ میں اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا اور کسی شخص کے لیے بھی میں اسے حلال نہیں سمجھتا اور میں تو اس سے زیادہ زیادہ مال دیتا تھا اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کے زمانے میں میں نے اس سے زیادہ مال دیا ہے باوجود اس کے کہ میری اس وقت جوانی تھی اور مال پر جو حیرث ہے تو وہ اس دور میں زیادہ ہوتا ہے اب جب میرا وقت قریب آ چکا ہے اور میری عمر جو ہے وہ ڈل چکی ہے تو اب میں یہ کام کروں گا کہ اپنی آخرت برباد کروں اور وہ کہتے ہیں کال الم الحد نما ملحد مر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اپنے بیت المال سے میں اپنے رشتے داروں کو یہ دیتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز ایسا نہیں کرتا اور میں جو کھاتا ہوں اپنے رشتے داروں کو دیتا ہوں میں اپنا مال دیتا ہوں اسی لیے تو عثمان غنی ہے مقصد یہ ہے کہ موتریزین وہ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہیں جن اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ صحابہ اللہ کرام کی صفائی کے حوالے سے ان تین صورتوں میں میں وضاحت کروں گا سورہ محمد سورہ فتحہ اور سورہ حجرات میں ان تین صورتوں میں میں انشاءاللہ حد تلوسہ کوشش کروں گا صحاب کرام ان کے حوالے سے جو بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان اعتراضات کی ان کا میں تسلی بخش جواب دے سکوں لہونافا و حسن لیکن جب تک قرآن نہیں پڑا تو پیغمبروں کے متعلق جو واقعات آتے ہیں تو پیغمبروں کو اسی طرح ان کی عصمت کو داغ داغ کیا جائے گا صحابہ کرام جو ہماری امت اور ہمارے دین کی سند ہیں کہ ان کے کردار پر اسی طرح کیچڑ اچھالا جائے گا وجہ کیا ہے قرآن نہیں پڑھا قرآن اگر پڑا ہوتا تو صحابہ کرام کی تصویر ان کے سامنے آ جاتی وہ لَهُ لہو ایندنا اور بے شک سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لز ضرور ایک رتبہ ہے بلند رتبہ ہے بلند مرتبہ ہے وہ حسن معاب اور اچھا ٹکانا اور اچھی منزل ولقد لقد فتنہ سلیمانہ اور تحقیق ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو اور ہم نے ڈالا تھا ان کی کرسی پر جسدن ایک بیروح جسم ایک دھڑ سم اناب اور پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف انہوں نے کہا ہے میرے رب عز فر لی معاف کر دے مجھے وہ اور بخش دے مجھے ایسی بادشاہی اور ایسی حکومت لا لائم بغی لأحد من بعدی کہ جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے بھی میرے بعد یعنی وہ میرا معجزہ ہو ان نکانت وہاب اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جنات کو تابع کیا ہے تو یہ سارے ڈرامے ہیں اور یہ سارے ڈکوسلے ہیں یہ صرف حضرت سلیمان کا معجزہ تھا خرا لہوری ہاں جنات کی ان گمراہ پیروں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں جس طرح سور انعام میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ان کے مفادات وہ بندے ہوتے ہیں اور ہم نے تابع کیا ان کے لیے ہوا کو کہ وہ چلتی تھی ان کے حکم سے رخا ان نرم و جہاں کہیں پہ وہ چاہتے شیاتیین اور ہم نے تابے کیا تھا شیاتین کو شیتانوں کو کل بننا او وغاس ہر معمار ان میں سے وہ اور وہ غوطہ خور و یا کل بننا او وغاس بننا اور غواس دونوں مبالغی کے سیغے ہیں مراد وہ ماہر معمار یعنی جو تعمیر میں مہارت رکھنے والے تھے اور غواس اور وہ ماہر غو وہ ان کے تابے کیے تھے وہ اور دوسرے جنات شیاتی مقرنی جکڑے ہوئے فل اسفاد بیڑیوں میں ہا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے فم نن تو پس آپ احسان کرے او امسک یا روک رکھے بغیر حساب بغیر حساب کے اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لز ضرور ایک بڑا مرتبہ تھا وہ معاب اور اچھی منزل اور اچھا ٹکانا آخر و ان الحمد للہ رب العالمین